والسلام يا نبی اللہ وعلا يا نور اللہ مدنی پنج سورہ شیخ طریقت امیر امین سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری رضوی زیائی دامت براقاتم ہمراہ کی کتاب ہے اس کے صفات ہیں چار سو انیس ایک سو انہتر صفحے پر عبد الفلاوات سعید سادات کے حوالے سے ایک درود پاک لکھا ہے جو کہ قوت حافظہ کی مضبوطی کے لیے اللہ مسلم وسلم وبارک علی سعیدینا محمد علی لا نہایا لکمالک وعدد کمالی کام اس درود کی فضیلت یہ ہے اگر کسی شخص کو نسیان ہو بھول جانے کی بیماری ہو اور آج کم ویش ہر شخص اس کا شاکی ہے کہ بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتا طلبا کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا جو حفظ کے لیے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ بس حافظہ کمزور ہے تو برحل جس کو نسیان کی بیماری ہو مغرب اور عشاء کے درمیان اس دروت کو کثرت سے پڑھے انشاءاللہ عزوجل حافظہ قوی ہو جائے گا صلو علی, صل اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کا موضوع ہے قلیل مدت میں حفظ قرآن کے واقعات ایمان تازہ کیجیے چنانچہ شرح مسند ابی حنیفہ میں حضرت سیدنا مولا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد جوہری علی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں معمول بادشاہ کے پاس ایک ایسا بچہ لایا گیا جس کی عمر صرف چار سال تھی اور وہ مکمل اور وہ مکمل حافظ قرآن تھا اس سے کہا گیا کہ وہ قرآن سنائے تو اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا یہی ہے آرزو تعلیم قور عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قور عام ہو ہر ایک پرچم سے اونچا پر اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آمین صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں حضرت سیدنا سفیان بن اوینا رحمت اللہ ابھی چار سال کی عمر کے تھے اور آپ نے پورا قرآن حض کر لیا تھا اور سات سال کی عمر میں آپ حدیث پاک لکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے یہی ہے آر جو میں عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم میں اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آمین صلو اللہ مین سلو محمد وسلم <وَصَلًا> مزید سنیے اور رب کی رحمت پر ڈھونڈئے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن حص کرنا یاد کرنا کتنا آسان کر دیا ہے حضرت علامہ ابن البان علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پانچ سال کی عمر میں پورے قرآن کا حافظ ہو گیا تھا اور میں نے سارا قرآن صرف ایک سال میں حضرت کر لیا تھا جامع کرامات اولیاء میں ہے حضرت سعیدنا امام, امام ربانی ثانی علی رحمت اللہ غنی کے شہزادے ان کا نام ہے حضرت محمد معصوم نکش بندی علی رحمت اللہی کبھی یہ مادرزاد ولی تھے مادرزاد ولی یعنی پیدائشی ولی انہوں نے صرف تین مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا یہی ہے آر ز تالی میں پورے عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آمین سلو الحدیب صلی اللہ تعالی محمد فتو رضویہ جلتی صفحہ سترہ جدید میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے بارے میں آپ کے خلیفہ جناب سید ایوب علی رضوی علی رحمۃ الہوی لکھتے ہیں ایک بار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا بعض ناواقف حضرات جو مجھ سے واقف نہیں ہیں میرے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیتے ہیں میں اس منصب کا اہل نہیں لیکن یہ ضرور ہے اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا ایک پارہ سنا دیں تو میں دوبارہ ان کو پڑھ کر سنا دوں گا چنانچہ طے پایا کہ وقت عشاء کا وضو فروانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک کا وقت مخصوص کیا گیا میرے آکا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم المرتبت مجدید پروان شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تیس دن میں تیس پارے زبانی سنا دی اور پھر فرمایا الحمدللہ عزوجل میں نے کلام پاک بھی ترتیب یاد کر لیا ہے اس لیے کہ وہ بندگانے خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو فتح و رضویہ جل صفحہ سفا میں ہے اس مکمل حفظ القرآن کا وقت یعنی عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت قائم ہونے سے پہلے آپ پارا وہ ایک دیکھتے اور یاد کر لیتے اس کا ٹوٹل وقت تقریباً سات گھنٹے بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسی ذہانت عطا فرمائی ایسا کرم تھا کہ آپ نے فقط سات گھنٹے میں قرآن حفظ کر لیا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ولی و صاحبی وسلم مہر منیر میں ہے قطب القتاب حضرت علامہ پیر سید مہر علی علیہ رحمتہ اللہ علی الکوی آپ کا مزار پر انوار اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے ساتھ گلوڑا شریف میں واقع ہے. آپ اللہ کے ولی تھے آپ مفتی تھے عالم تھے مناظر تھے اور حافظ قرآن بھی تھے آپ نے قرآن کس طرح یوز کیا سنیے آپ نے ناظرہ قرآن ختم کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلا ارادہ حض آپ کو پورا قرآن حض ہو گیا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے حافظ قرآن بنا دے اور آن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے مجھ کو چلا دے ہو جائے سب یاد مجھے جلد لائی جلائی یار اب تو میرا حوت بنا دے یار حفیظہ مزبوت بنا دے امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد و صاحب ہی وبارا و سک ایک اور مادر زاد ولی کے بارے میں سنیے ملفظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ تقریب بسم اللہ کی عمر کے متعلق شرن کچھ مقرر ہے بچے کو کس عمر سے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا جائے نشاد فرمایا شرن کچھ مقرر نہیں ہاں مشائق کرام رحمہ اللہ السلام کے ہاں چار برس چار مہینے چار دن مقرر ہے کتنے چار حضرت سیدنا خواجہ قطب الحق ودین بختار کاکی علی رحمۃ اللہ کافی آپ کی عمر ہوئی چار سال چار مہینے چار دن تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی لوگ بلائے گئے خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ الرزاق بھی تشریف فرما ہوئے بسم اللہ پڑھانی چاہی الہام ہوا ٹھہرو حمید الدین ناگوری پڑھائیں گے رحمۃ اللہ تعالی. ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے بندے کو بسم اللہ پڑھا قاضی صاحب فوراً تشریف لائے فرمائے صاحب زیادہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ بختار کاکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا بسم اللہ سور فاتحہ پڑھی سور بقار پڑھی اور پنرا پارے پڑھ کے سنا دیے زبانی حفظ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا صاحب آگے پڑھیے فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے ہی سنے تھے اسی قدر ان کو یاد تھے وہ مجھے بھی یاد ہو گئے یہ مادر ولی تھے یہ ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے ماں کے شکم میں ہی پندرہ پارے حفظ کر لیے کرامت کیا ہے سنیے دعود اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ بارہ سو پچاس سفرات پر مشتمل کتابہ شریعت جلد ایک صفحہ اٹھاون صدر شریع بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمتہ اللہ کبی لکھتے ہیں ولی سے جو بات خلاف عادف فادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں سلو اور یہ ذہن نشین رہے کہ اولیاء کرام مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی اولیا ہوتی ہیں اللہ کی ولیا ہوتی ہیں اور بچے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں بعض بچے بھی ولی ہوتے ہیں میرے غصے پاک شہنشاہ بغداد یہ بھی پیدائشی ولی تھے مادرزاد ولی تھے منی کی لاش یہ رسالہ امیر علیہ سنت دامت وارکات ہم اللہ لکھا ہے اس میں بچپن کی کرامت ایک درج ہے کہ پانچ سال کی عمر میں پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے کون میرے گو سے پاک آؤ آو اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ علی فلام سے لے کر اٹھارہ پارے آپ نے پڑھ کر سنا دی بزرگ بولے بیٹا اور پڑھیے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑا کرتی تھی میں نے سن کر یاد کر لیا اللہ تعالی نے ہمارے غصے پاک کو کیا شان عطا فرمائی کہ آپ پیدائشی طور پر اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے امام محمد علی رحمت اللہ سمد انہوں نے تقریباً ایک ہزار کتابیں لکھیں مجتحد تھے جات تھے بڑا خرچ کرتے تھے اللہ کے میں اور گاہے بگاہے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے کمسل تھے جب باقاعدہ تلمز کی یعنی شاگردی کی درخواست کی امام اعظم علی رحمۃ اللہ اکرم نے فرمایا بیٹا پہلے قرآن حیض کر لو پھر آنا صرف سات دن کے بعد حضرت سیدنا امام محمد علی رحمت اللہ سمد پھر حاضر ہو گئے امام صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے کہا تو پہلے قرآن حض کرو پھر آنا عرض کی حضور میں نے قرآن کریم حیض کر لیا ہے امام محمد علی رحمت اللہ سمد نے صرف سات دن میں ایک ہفتے میں پورا قرآن حض کر لیا ہے اور ہمیں فضول باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی فضول گپ شپ تیری میری در کی ادھر کے ادھر کی ادھر کی ادھر کرنے سے ٹائم نہیں ملتا کاش ان فضول باتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور حمد و فنا ہماری زبان پر جاری ہو جائے فضول اور بے کار باتوں سے بچ کر کروں کروتے مینیب صلی صل اللہ تعالی علی محمد علی و صحبی وبارکم وسلم حضرت سیدا عبد الوہاب شاہ رانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی. لکھتے ہیں حضرت محمد بن سینا رحمت اللہ علیہ انہیں کسی شخص نے ملامت کی کیا آپ کو قرآن ہی بنائیے یوں ملامت کی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے مکمل قرآن ایک رات میں ہی حز کر لیا حالانکہ اس سے پہلے نے کیا یاد تھا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور معوضہ تعین معذہ تعیم کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو کل ابو بربن فلق کل ابو بیربل ناس انہیں معذہ تعمیر کہتے ہیں تو انہیں صرف پہلے سورہ فاتحہ سورہ اخلاق سورہ فلق سورہ ناس یاد تھا مگر جب کس نے ملامت کی تو آپ نے جوش میں آ کر ایک ہی رات میں پورا قرآن حفظ کر لیا آل سبحان, اللہ آل سبحان اللہ خطیب بغدادی علی رحمۃ اللہ ہادی لکھتے حضرت محمد بن ابو سریح علی رحمت اللہ کبی بیان کرتے ہیں مجھ سے حشام بن قلبی علی رحمۃ اللہ کبھی نے بیان کیا قرآن مجید میں نے اس شان سے حفظ کیا کہ اس طرح کسی نے نہ کیا ہوگا کس طرح کیا سنی میرے چچا مجھ سے قرآن پاک حج کرنے پر ناراض ہو گئے تو میں نے تہیہ کیا اب تو قرآن پاک حز کر کے رہوں گا فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک لیا اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور قسم کھائی جب تک اس کمرے سے باہر نہ نکلوں گا کہ مجھے قرآن حج نہ ہو جائے الحمدللہ للہ یہ زبجل میں نے تین دن میں پورا قرآن حضر کر لیا اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے مجھ کو چلا دے مولا مجھے کو چلا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارک مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک مدنی منہ نے چار سال کے عمر میں قرآن حضر کر لیا حضرت سیدنا صفیان بن اینا رحمت اللہ علیہ نے بھی صرف چار سال کی ننی سی عمر میں حفظ کر لیا اور سات سال کی کم سنی میں حدیث پاک لکھنا شروع کر دی حضرت علامہ ابن البان علیہ رحمت اللہ الحنان نے پانچ سال کی عمر میں حفظ کیا اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے نے تین مہینے میں قرآن حفظ کیا میرے آقا الا حضرت نے ایک ماہ میں حفظ کر لیا اور کل تخمینہ جو حفظ میں لگا آپ کو وہ بنتا ہے سات گھنٹے اور قطب ال حضرت پیر مہر علی علیہ رحمتہ اللہ کبی نے ناظرہ قرآن پڑھا اور کی رحمت جھوم کر برسی آپ مکمل حفظ قرآن بن گئے اور دستارے کاکی پیدائشی ولی تھے پندرہ پاروں کے حافظ تھے میرے غصے پاک پیدائشی طور پر اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے امام محمد علی رحمت اللہ سمد نے سات دن میں مکمل قرآن حیض کر لیا محمد بن سینا رحمت اللہ علیہ نے ایک رات میں کوڑا قرآن حیض کر لیا حضرت حشام بن کلوی رحمت اللہ علیہ نے تین دن میں پورا قرآن یاد کر لیا یہ کس طرح ممکن ہوا اللہ کے کرم سے اس کی رحمت سے اور ہمارا مولا تعالی ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے ان اللہ کل شدیر اللہ تعالی نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے جی ہاں قرآن سنیے پارا ستائیس سورہ قمر آئے سترہ بائیس بتیس چالیس یعنی سورہ قمر میں چار مرتبہ اس آیت کی تکرار ہے ترجمہ ایکز ایمان اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب اس کی تفسیر سنیے صدر الفاظل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ آب بھی حافظ قرآن تھے رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ خزان العرفان آپ کی تفسیر کا نام ہے اس آیت میں جو ابھی سورہ قمر کی آیت میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو پرانے کریم کی تعلیم و تعلم اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حیض کرنے کی ترغیب ہے اور یہ بھی مستفاد ہوا کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اس کا حز قرآن کا حز سہل و آسان فرما دینے کا سمرا ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں سوائے اس کے یعنی قرآن کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو قرآن کا موجزہ ہے عربی عجمی، ہندی فارسی پختون پنجابی سندھی بلوچی اردو بولنے والے سرائکی بولنے والے کشمیری بولنے والے بنگالی بولنے والے انگلش بولنے والے ڈچ جرمن دنیا بھر کی زبانوں کے جو بھی بولنے والے ہیں بچے بوڑھے مرد عورت بینا نابینا سب قرآن کو ہنس کر لیتے ہیں جو ہنس کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے آسمانی اور آسمانی کتابیں اور آسمانی صحاف کی تعداد ہے ایک سو چار ہر آسمانی کتاب ہر آسمانی صحیفہ صرف نبیوں کو ہی حفظ ہوتا تھا مگر شاہ بحر وبر مدینی کے تاجور رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے امتی حتہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی مننے بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت عبادت اس کی تعلیم اس کا سیکھنا عبادت قرآن میں غور کرنا عبادت اسے حز کرنا عبادت قرآن یاد کرنے والے کی غیبی مدد ہوتی ہے اس کی امداد کی برکت سے قرآن یاد ہو جاتا ہے علماء کی بھی ربطالہ ہی مدد فرماتا ہے تو وہ قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں مزید مفتی صاحب نے لکھا اس آیت میں ربطالہ حفظ قرآن کی رغبت دے رہا ہے تم اس کے حفظ کی ہمت کرو ہم آسان فرما دیں گے مفتی صاحب فرماتے ہیں خیال رہے ہر زمانے میں اتنے لوگوں کا حفظ کرنا فرض ہے جس سے قرآن شریف کا تواتر قائم رہے مزید فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا قرآن کا حفظ کر لینا صرف رب عزم کے آسان فرمانے سے ہوا ورنہ حفظ کرنا ناممکن تھا تو اللہ تعالی نے اس امت کو اس امت مصطفی کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں ان کی مادری زبان جو بھی ہو یہ حفظ کر لیتے ہیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس امت کی خصوصیت کی بنا پر حضرت موسا کلیم اللہ علیہ نبی ہنا ولی سلاط و السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اس امت کو میری امت فرما دے آئیے یہ روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے تو شریف میں ہے حضرت سعلہ موسا کلیم اللہ علیہ نبی ہنا ولی سلاط وسلام نے امت مسلمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خسائش پڑھیں ایک خصوصیت یہ بھی تھی حض قرآن کہ یہ امت قرآن کو حضف کرے گی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یارت از وجل میں تورات کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی جسے وہ پڑھیں گے ان سے پہلی امتیں اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے جب کتاب اٹھا لی جاتی انہیں کچھ یاد نہ رہتا نہ ان کی انہیں معرفت رہتی بے شک اللہ نے امت مسلمہ کو ایسی قوت حافظہ دی جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئی رب اب امتی اے پروردگار اسے میری امت بنا دے جن کے سینے قرآن کے خزینے ہوں گے کیا ارشاد ہوا کون فرمایا تل کا امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ میرے محبوب احمد کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس روایت میں امت مسلمہ کے چالیس سے زائد خصائص ذکر ہوئے سب سے بڑی خصوصیت کیا بیان کی گئی کہ اس امت کو حفظ قرآن میں آسانی دی جائے گی تو اس فضل و کرم کی طرف جب حضرت سیدنا قطع رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ہوئی تو آپ جھوم اٹھے اور کیا فرمایا اے امت مسلمہ تم سے پہلے لوگ اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے دیکھ کر پڑھتے تھے پھر جب وہ کتابیں اٹھا لی جاتی تو کچھ بھی یاد نہ رہتا اے امت مسلمہ تمہیں اللہ تعالی نے ایسی قوت حافظ عطا فرمائی کہ ایسی قوت پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی پس اللہ اعظم نے تمہیں اس حز سے مختص فرمایا مخصوص فرمایا اور اس کرامت سے مشرف فرمایا حضرت سیدنا مسا کلیم اللہ علیہ نبی ہینا ولی سلاۃ وسلام نے کیا یارب انہیں میری امت بنا دے شاد ہوا. وہ احمد کی امت ہے صلی اللہ تعالی پر حضرت مسا کلیم اللہ علا نبی والی سلاۃ وسلام نے عرض کیمتی احمد یا اللہ مجھے احمد کی امت میں کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت اللہ علی ملا علیہ نبی السلطل کا نبیوں میں بڑا اعلیٰ مقام ہے جب انہوں نے اس امت کی یہ شان و شوقت دیکھی تو تمنا کی اللہ مجھے اپنی محبوب مجھے اپنے محبوب کی امت میں سے کر دے مجھے ان کا امت ہی بنا دے کیا شان ہے ہمارے آقا کی اور آقا کے صدقے میں کیا شان ہے اس امت کی تو اس امت کی شان میں یہ ہے کہ انہیں حفظ قرآن آسان ہے اکثر مفسرین بالخصوص مفسر قرآن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک آیا تمبشینات سے مراد قرآن ہے فی سبین اوت العلم سے مراد مومنین ہے مطلب یہ کہ قرآن کریم مومنین کے سینوں میں محفوظ اور موجود ہے حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ کبی فرماتے ہیں اس امت کو قوت حافظہ عطا فرمائی گئی اس سے پہلے لوگ کتابوں کو نازرا پڑھتے تھے کتاب بند کرتے تو کچھ یاد نہ رہتا کہ اس میں کیا ہے ما سوا انبیاء کرام علی مسلاط وسلام کے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کی صفت میں کہا بے شک اس امت سے لوگ حکماں اور علماء ہیں گویا یہ سکھ میں امبیاں ہیں ورقد یفر نل قرآن علی ذکر <لِلِّكْر> کا مانا بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو سہل کر دیا اور کہا گیا کہ اہل ادیان اپنی کتابوں تورات تو انجیل وغیرہ کو ناظرہ پڑھتے تھے قدرت حاصل نہ تھی کہ کتابوں کو اول تاخیر یاد کر سکتے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی پوری کی پوری زبانی نہیں پڑھی جاتی تھی سوائے قرآن پاک کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ ہم نے اس کی تلاوت کو تم تمام زبانوں پر آسان کر دیا اردو بولنے والا ہے انگلش بولنے والا ہے ڈچ بولنے والا ہے جرمنی بولنے والا پشتو بولنے والا ہے سندھی بولنے والا ہے ہندی بولنے والا بنگالی بولنے والا کشمیری بولنے والا ہے مگر اس کی زبان پر قرآن آسانی سے جاری ہو جاتا ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آجمیں بھی قرآن کو عربی کی طرح پڑھ لیتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کال یہ بھی ہے ہم نے قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے بس سب سے بڑھ کر حفظ کی جانے والی آسان کتاب قرآن مجید ہے فہل میں مدکر اس کی تفسیر میں علماء نے علماء تفسیر نے مفسرین نے فرمایا تو کیا ہے کوئی طالب علم کہ اس کی قرآن حفظ کرنے میں اعانت کی جائے مدد کی جائے نکو ہے یاد کرنے والا جس کی مدد کی جائے یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ قرآن کو آدمیوں کی زبانوں پر آسان نہ فرماتا تو مخلوق میں کوئی بھی اس سے گویا نہ ہو سکتا یعنی اس کو پڑھ نہ سکتا تفسیر خازن میں اس عائد میں قرآن کریم سیکھنے اور اس کے ساتھ مشغول ہونے کی رغبت دی گئی اس لیے اللہ زل نے اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا آسان سہل کر دیا اور ایسا آسان کر دیا بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں عربی بھی حفظ کر لیتے ہیں آجمیں بھی حفظ کر لیتے ہیں آر بلا حضرت شیخ احمد سادی علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی لکھتے ہیں امت مسلمہ کی صفت میں حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا فرمان آیا اے محبوب میں نے آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کے خزینے بنا دیے امام کشتی رانی علی رحمۃ اللہ الغنی خصائص سے مصطفیٰ کے بیان میں لکھتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن کا حض کرنا آسان کر دیا گیا جبھی کم سن بچے نہایت قلیل مدت میں اسے حز کر لیتے ہیں پارا اکیس سور کبوت آئے انچاس بل ہوا آیا تم بہ ن تی سب العلم ترجمہ کنز ایمان بلکہ وہ روشن ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا معلوم ہوا قرآن کریم مومنوں کے سینے میں محفوظ ہے موجود ہے تفسیر نئی پارا اول صفا 114 سو چودہ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ کتاب وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن تحت تفصیل روح البیاں کے حوالے سے لکھتے ہیں طوریت شریف کی ایک ہزار سورتیں تھیں ہر صورت میں ایک ہزار آیتیں حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی علیہ والی والسلام تو نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی اسے کون پڑھ سکے گا تو کو کون پڑھ سکے گا کون حص کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایموسا اس سے زیادہ شان والی کتاب یعنی قرآن پاک نبی آخو زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاروں گا اور وہ کتاب ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا ہر روز میں کوڑے آنے کاش خدا یا کاش خدا خدایا ہر روز میں کوریا پڑھوں کاش خدا خدایا کاش خدا خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و و صلی صلہ محسمد ٹائم بھائیو ہو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے غیر سیاسی ہے دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات دنیا بھر میں عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی کے تحت مدنی منع مدنی منیا بچے اور بچیاں انہیں قرآن پاک حیض بھی پڑھایا جاتا ہے ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے تقریباً پون لاکھ کی تعداد ہے کم و بیش بہتر ہزار سے بھی زائد ہے اور دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ خان ان کی بھی تعداد بس شمار سے باہر ہے دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو گھروں میں پڑھاتی ہیں الحمد مدنی چینل کے ذریعے بھی امت مصطفیٰ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے الحمد للہ مدنی چینل کے ذریعے فیضان قرآن کا سلسلہ نشر ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے مدنی چینل کے تحت الحمدللہ للہ فیضان کنز المان کے نام سے سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی قرآن پاک کی تعلیمات عام کی جاتی ہیں تو ہمت فرمائیے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیے رب کی رحمتیں لوٹی انشاءاللہ اگلے سلسلے میں قرآن پاک حفظ کرنے کی برکتوں کے متعلق میں عرض کرنے کی سادت حاصل کروں گا مدنی پھول پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا ہے اسے قرآن حفظ کرنا آسان کیا ہے حضرت علامہ جلال الن سوتی شافعی علیہ رحمت اللہ کافی نے تو یہاں تک لکھا کہ گزشتہ امتیں قرآن اپنی کتابوں کو گزشتہ امتیں اپنی کتابوں کو حفظ نہیں کر سکتی تھیں اور لمبی لمبی عمریں پانے کے باوجود یہ چیز ان پر بھاری تھی اور قرآن کا حفظ کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کیا یہاں تک کہ بچے حفظ کر لیتے ہیں بہت کم مدت میں بلکہ لکھتے ہیں کہ بعض ایسے امتی ہی بھی ہیں جنہوں نے خار میں قرآن پاک حفظ کر لیا اللہ اکبر لاہو اکبار اور ایک اللہ کے ولی کا بھی لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرک فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ شیخ خلیل رسمت اللہ علیہ کے حجرے سے نکلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا شیخ نے مجھے ڈانٹا تو آپ نے دروازہ کیوں کھلا چھوڑا اور اس کی حضور جب میں باہر نکلا آپ جاگ رہے تھے آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے ارشاد فرمایا آئندہ ہماری تلاوت سے دھوکے میں نہ پڑھنا ہم تو نیند میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ورحد اللہ اللہ ہمیں جاگتے میں توفیق عطا فرمائے وہ قادر نیند میں بھی توفیق عطا فرما دے ہم تو جاگتے میں بھی نہیں پڑتے اللہ کرم فرمائے ہمارے حال پر بڑی برکتیں ہیں جو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے حفظ قرآن آسان کر دیا جاتا ہے آئیے جو کچھ ہم نے سنا اسے کچھ دوہرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور امیدیں آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا لکھا بھی ہوگا اور جن سے بن پڑے جواب بھی دیجیے گا ایک بزرگ احمد اللہ تواہ نے چار سال کی عمر میں قرآن حض کر لیا تھا ان کا نام کون بتائے گا جس اس کو معلوم ہے وہ آتا تھا آپ بتائیے ماشاء اللہ جواب درست ہے آن اللہ حضرت سیدنا وفیان بن این رحمت اللہ تعالی نے چار سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے پانچ سال کی عمر میں صرف ایک سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا حفظ کرنے میں ایک سال لگا مگر پانچ سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے ان کا نام کون بتائے گا جی علامہ لمبان اللہ حضرت علامہ ابن لبان علیہ رحمت اللہ نے پانچ سال کے عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے کا نام جو مادر زاد ولی تھے ان کا نام کون بتائے گا محمد رحمت اللہ کا ماشاء اللہ حضرت محمد معصوم نقش مندی یہ مادرزاد ولی تھے انہوں نے قرآن پاک کتنے عرصے میں حفظ کیا جی آپ فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً تین ماہ میں قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ مجدد مجدب الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت محمد معصوم نقشمندی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تین مہینے میں قرآن حض کر لیا تھا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الحنان نے کتنے عرصے میں قرآن حض کیا آپ ارشاد فرمائیے سعید حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز ایک پار یاد کرتے تھے جس کا مجموع، مجموعی وقت جو ہے سات گھنٹے بنتا ہے وہ ہے آپ نے سات گھنٹے میں قرآن واقف کی علم ع فا کا جورتا پر ما کیا بات آ گرت کی کہیے وا کیا باب آ صلی اللہ تعالیٰ محمد حضرت محمد بن سینا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن حفظ کیا یہ کس کس کا معلومت محمد بن سینا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رات میں مکمل حفظ قرآن فرما دیا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے اسلاف نے قلیل مدت میں حفظ قرآن کی سہارت حاصل کی اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاگ یاد کرنے والوں کے لیے آسان فرما دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے پورا قرآن حفظ کریں ورنہ چند صورتیں یاد کر لیں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں دبا اسلامی کے مدنی ماحول کے سپرد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم